بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے نون والقلم وما میں ما انت کبھی میں بمجنون نون نون قسم ہے قلم کی اور اس چیز کی جسے لکھنے والے لکھ رہے ہیں۔ تم اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہو۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَنُّونَ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ اور یقینا تمہارے لیے ایسا عجر ہے۔ جس کا سلسلہ کبھی ختم ہونے والا نہیں اور بے شک تم اخلاق کے بڑے مرتبے پر ہو بوسوں کو ان قریب تم بھی دیکھ لوگے اور وہ بھی دیکھ لیں گے کہ تم میں سے کون جنون میں مبتلا ہے نو فلا بنو بول سب عالم بنوت علم تمہارا رب ان لوگوں کو بھی خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے بھٹکے ہوئے ہیں وہی ان کو بھی اچھی طرح جانتا ہے جو راہ راست پر ہیں لہذا تم ان جھپلانے والوں کے دباؤ میں ہر کس نہ آؤ یہ تو چاہتے ہیں کہ کچھ تم مداہنت کرو تو یہ بھی مداہنت کریں تو ن عل خیری موت دن سی ات دیکھنی انک نلنی ادھ نی سرس منہ خرط ہرگز نہ دبو کسی ایسے شخص سے جو بہت قسمیں کھانے والا بے وقت آدمی ہے تانے دیتا ہے چگلیاں کھاتا پھرتا ہے بھلائی سے روکتا ہے ظلم و زیادتی میں حد سے گزر جانے والا ہے سخت بدعمال ہے جفا کار ہے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 اِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الجَنَّةِ اِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُسْبِحِينَ وَلَا يَسْتَثْنُونَ فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّنْ رَبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ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 وهم ألا اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد دلیہ فلما وبدی قالوا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 نہیں بلکہ ہم محروم رہ گئے اول او سپو الم اک الم لو لو سبھی ہوں اور سب نبل س اپو بل بابو ملا بابو ن ان کبھی آس بلن سیم مِنْهَا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 لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ایسا ہوتا ہے عذاب اور آخرت کا عذاب اس سے بھی بڑا ہے کاش یہ لوگ اس کو جانتے ان لِلْمُتَّقِينَ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ یقیناً خدا ترس لوگوں کے لیے ان کے رب کے ہاں نعمت بھری جنتیں ہیں اصن جال مسلم نقل مجرمی فتح املقم کتابوں سی ترکم سین مت خیوں ام لكم ايمان بالغة الى ان لكم لما سلهم بل وکن زعیم ام لهم کئی امل شوق ان كانوا صادقین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 ان سے پوچھو تم میں سے کون اس کا ضامن ہے یا پھر ان کے ٹھہرائے ہوئے کچھ شریک ہیں جنہوں نے اس کا ذمہ لیا ہو یہ بات ہے تو لائیں اپنے شریکوں کو اگر یہ سچے ہیں یوم یکشف عن ساق و يدعون الى السجود فلا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 یہ جب صحیح و سالم تھے اس وقت انہیں سجدے کے لیے بلایا جاتا تھا اور یہ انکار کرتے تھے تذرنی ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون واملي لهم ان كيدمتين پس اے نبی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 أن عندهم الغيب فهم يكتبون کیا تم ان سے کوئی اجر طلب کر رہے ہو کہ یہ اس چٹی کے بوجھ تلے دبے جا رہے ہوں کیا ان کے پاس غیب کا علم ہے جسے یہ لکھ رہے ہوں تصبر لولا لوں تم میرو ابی لنو بل ابلا فجہ ہوں ابو ہوں فجا لہ مین پس اپنے رب کا فیصلہ سادر ہونے تک صبر کرو اور مچھلی والے یونس علیہ السلام کی طرح نہ ہو جاؤ جب اس نے پکارا تھا اور وہ غم سے بھرا ہوا تھا اگر اس کے رب کی مہربانی اس کے شامل حال نہ ہو جاتی تو وہ مضموم ہو کر چٹل میدان میں پھینک دیا جاتا آخر کار اس کے رب نے اسے برگزیدہ فرما لیا اور اسے صالح بندوں میں شامل کر دیا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 تو تمہیں ایسی نظروں سے دیکھتے ہیں کہ گویا تمہارے قدم مکھاڑ دیں گے اور کہتے ہیں کہ یہ ضرور دیوانہ ہے حالانکہ یہ تو سارے جہان والوں کے لیے ایک نصیحت ہے